بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مالكتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وَيَظْلِمُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ذَكَرَ یا طویب يُطِيلُ السَّفَرَ اشحاسا اخبارہ غز ابل حرام, حرام, حرام روای صدری اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنا من عبادک المتقين اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین آمین یا رب العالمین آج اربعین نوی کی حدیث نمبر دس میں نے آپ کو سنائی ہے تقوی کا میعار کیا ہے اب یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے فرانشیس بڑا متقی ہے بڑا پریزگار ہے تقوی کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شاہ سب نے میں رکھتا ہے عام طور پر صورت یہ ہے کہ ایک تو تقوی کو عبادات سے متعلق مانا جاتا ہے نماز کتنی بابندی سے پڑھتا ہے کیسے خوشو خضو سے پڑھتا ہے اور روزہ جو ہے وہ کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے سکات کے علاوہ حج کتنے کرتا ہے عمرے کتنے کرتا ہے اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے ہاں تقوی کا ایک پیمانہ ہے یا پھر کچھ ظواہر ہیں لباس ہے وضاحت ہے لباس جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اس سے اظہار ہو سکے وضاقتع اپنی جو ہے شکل و صورت کی زیادہ سے زیادہ رسول کی سنت اور اتباع کے مطابق ہو وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے ذینوں میں موجود ہیں لیکن یہاں سورہ بقرہ کے تیئیسویں روکی کے آخر میں وہ آیت آئی ہے ولا تاکلو اموالم بینکم بل اور دیکھو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ کیا مراد ہے دنیا میں ظاہر باتیں آپ زندگی گزارتے ہیں لین دین تو ہوتا ہے نا آپ گئے آپ نے کچھ پیسے دیے کچھ چیز خریدی اب بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا ہے تو جو پیسے آپ نے اسے دیے وہ اس کے لیے حرام ہو گئے اگر اس نے اپنی اس شے کا نقص چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حرام کر لیا جیسے کہ حتیث میں آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اب کچھ گندم تھی کہ جو سیلی ہو گئی تھی گیلی تھی اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا اوپر خوش گندم تاکہ آ کے آدمی دیکھے تو خوش گندم نظر آئے فرمایا گیا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی تو معاملات کا جو سلسلہ ہے اصل میں تقوی کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے ورنہ داڑھیوں کا طول ہو لمبی داڑھی کتنی لمبی ہے پائنچا کتنا اونچا ہے نساک تک پہنچا ہوا آدھی پنڈلی تک پہنچ گیا اونچا ہوتا ہوتا یہ تقوی کے معیار نہیں ہے اس سے تو لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں لوگ جو ہیں فریب میں آ سکتے ہیں لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے تو تقوی کا اصل معیار ہے عقل حلال اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تکوا نہیں نمازوں کے ڈھیر ہوں نوافی کے امبار ہوں کوئی تکوا نہیں اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں اصل حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا اب ایک شخص تو سور کھا رہا ہے سور کا گوشت کھا رہا ہے آپ سب کہیں گے چھی چی چی چی چی, چی. آرام کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر تو کھا تو رہا اصلاً وہ کے سے حلال ہے کہ جو جائز ہے ہلال ہے اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے ہے اس سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی تو اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک شخص دے رہا ہے پہرا لیکن کہاں دے رہا ہے ڈیرے پر تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے گارڈ ہے بینک کے دروازے پر تو حرام ہے کام غلط کر رہا ہے اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں ذرا کان کھول کر سن لیجئے ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو سانس لینا بھی حرام ہے اِلّا یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے انرجی اکسیجن اندر گئی ہے اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے مسلس یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے اگر وہ خرچ ہو رہی ہے اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطلی کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جوہد میں تو جائز ہے ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کا شیشہ کری کا بہرال میں واپس آتا ہوں کہ ایک سرح حرام شہ سری طور پر جو حرام شہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بے وشرا میں دھوکہ دینا فریب کرنا اپنے مال کے نقص کو چھپانا اور اس کی بنا پر جو ہے غلط آمدنی حاصل کرنا اور اس کی دوسری قسط کیا ہے فریقہ میں سے بل اس اور اسی طرح تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا دل کہتے ہیں ڈول کو ڈول جو ہے میں اتارا جاتا ہے پانی کھینچنے کے لیے اسی طرح شخص اپنا مال بطور رشوت پیش کرتا ہے کسی سرکاری افسر کو کس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال ہڑپ کر سکے کسی اور کا حق غسب کر سکے جس کے ہم رشوت کہتے ہیں تو رشوت کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مال کو تدلو بحاح حکام جیسے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول کو تم نے ذریعہ بنایا اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے حق تلفی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ کرنے کے لیے تم نے اپنے مال کو ڈول بنایا حکام تک پہنچنے کا تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں ان کے پاس جو اتھارٹی ہے ان کے پاس جو پاورز ہیں ان کو وہ اپنے حق میں استعمال کرا سکوں اسی کا نام ہے رشوت اور ایک حدیث نظری میں صاف طور پر آیا ہے راشی ون مرتشی قلعنار رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہان نبی ہے آپ غور کریں گے کہ یہ راشی کا لفظ ہم بولتے ہیں رشوت خور کو جو رشوت لیتا ہے عربی میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے رشوت کھلاتا ہے اور یہ بات ذرا اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کرتے ہیں اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا لیکن انالسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے کسی کی حق تلفی کے لیے کسی کا حق مارنے کے لیے کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا حکام تک پہنچنے کا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ دامدنی حاصل کر سکیں یا کچھ مفادات حاصل کر سکیں یا جو جو سرکاری محصولات ہیں اس میں کمی کرا سکے انکم ٹیکس کی چوری کر سکے فلاں ٹیکس کی چوری کر سکے اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے در حقیقت اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا آپ نے بھی تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان افسر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے نئے تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تازہ تازہ دیانتداری بھی کوئی شے ہے اور اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کوئی شے ہے لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر اس نظام میں پڑھ کر ایک طرف تو جو خوراک قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار وہ پٹھی پڑھاتے ہیں میاں کہاں تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو یہاں تو ترقی کے راستے جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے تم پر تم آگے بڑھ نہیں سکو گے تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلط ہیں حرام خور ہیں وہ خود آ کر انہیں ایسے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے تیئیسویں رقو میں رسوم اس کا مقصد تقوا لیکن تقوا کا معیار کیا ہے اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا اگرچہ مظاہرین ساحت کا کوئی تعلق سوم یا رمضان سے نہیں ہے بھلا لتا قلو فريقا الناس اگر تم جان کر کرو گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے ہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا کوئی شخص غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ سور کا گوشت ہے بلکہ اسے اس تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے وہ کھا ہے یا وہ مجرم تو نہیں ہوگا وہ اصل میں سور نہیں ہے تو غلط میں اور لا میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہو جائے گی معاف ہو جائے گی لیکن انتون تعلمون جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقوا کی نفی ہو گئی دوبارہ اب آئیے اس حدیث کی طرف یہ حدیث نمبر دس ہے اربین ان اب یہاں عقل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان حضور نے فرمایا حضرت ابو ہر اس کے راوی ہے رضی اللہ اور مسلم شریف کی روایت ان لہ تو لایکبل و اطا تو دیکھو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے تم نے بیس تیس ہزار روپے کا دنبہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا اللہ کیا اس کا کوئی بدل نہیں دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقویٰ ہے تمہارے تقویٰ ہے جائز آمندی سے جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا اللہ کی راہ میں سب کیا تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی جو ہے تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر میزان عمل میں آئے گا لیکن تقوا نہیں ہے حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے ان اللہ طیب ولا بن بلا اکبل و اطا یہ بن اللہ تو بند اور وہ سوائے پاک کے پاک چیز کے حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں سورہ معدہ میں اس کا ذکر ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی اس کا ربا قربان یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ سے بنا قرب سے اللہ کا تقرر حاصل کرنے کی قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے. تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جو تھا ان میں سے وہ چرواہا تھا ایک بھائی اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قربانی کے طور اچھا اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے وہ ختم ہو چکا کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالی نے اس قربانی کو قبول کر لیا تو ایک کی قربانی جو ہے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی کابل کی نہیں کی اب قابیل کو شریل غصہ تیش میں آ کے اس نے تمہیں قتل کر دوں گا اب بھائی پر غصہ اتار رہا ہے بھائی نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر منتقل سے آپ اپنے غریبان میں جھا کے آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی لیکن نہیں اس نے کہا میں قتل کروں گا تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں گا بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا گے تو آئی اسٹینڈ لوز دنگ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو نوع انسانی میں ہوا ہے اور اس میں اس بات کی تخوا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی وہ مالی ہو کسی طرح کی قربانی ہو وہ عبادت ہو بدنی عبادت ہو اب تہیات اللّہ وسلمواتو طیبات یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر تقوا کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ورنہ نہیں و اللہ امر المومنین حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے بیما امر اور بحی جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک عائد کوٹ کر رہے ہیں مومن کا بن ہے یا یہ رسولو کلو من الطیبات یہ صالحا اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا کلو من الطیبات یہ صالحا کالا اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بہتر ہے یازین کلو منتو یہ بات ہے ذکر دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی گویا کہ اقلے حلال جس کے حلال جس کے طیب حلال و طیب یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل عبادت کو بھی دیا گیا سما زکارا اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ تاریخ کر دینے والا ہے۔ پھر حضور ذکر فرمایا ارجنا ایک ایسے شخص کا جو تیل السفرہ جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے حدیث میں سراہت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے فرض کیجیے کوشن مدینے سے چل کر آیا ہے مکیہ حج کرنے کے لیے تو سات دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اوپن اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا احرام کی پابندی نہاتا بھی نہیں ہے بادہ کو بال ٹوٹ جائے دم دینا پڑ جائے اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے اور وہ چل رہا ہے اور سات دن کا سفر کیا ہے تو کیا حال ہوا ہوگا کپڑے بیلے بوسیدہ احرام میلا اور دو ہو گیا ہوگا بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندا ہوں گے بال اب اس کے اندر جو ہے وہ چوکے نہ کوئی, کوئی تیل ڈالا گیا نہ خوشبو ڈالی گئی نا اسے انہیں جو ہے دھویا گیا تو فرمایا سما زکر رجلا یوتیل سفر اشاشا غبارہ بال پراگندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے اونٹوں پر سفر کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازمت گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے جو اڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر باتیں کہاں جاتی ہے سواروں پر بھی آتی یب اندو یا دہی لما وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یا رب یا رب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر جانے کے لیے اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کوئی شاد اٹھا کر کھڑا ہے فرض کیجئے کہ وہ بیت الحرام میں ہے مسجد حرام میں ہے خاص خانہ کاما کے سامنے پکارا اللہ وہ متام ہوں حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام وہ مشرب ہوں اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہوں وہ بل بس اور جو اس کا لباس ہے احرام بہت قیمتی تولیوں کا وہ جو احرام ہے وہ بھی حرام حرام کی کمائی سے آیا وہ بل حرام یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم ہے حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے اس کا تنوتوش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے فانا یوستاب کی دعا کیسے قبول ہو قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی جو کامت حرام آپ دعا کرتے رہے اللہ سنے گا ہی نہیں انایوست کہاں سے کیسے قبول کیسے ہو وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو غور کرو اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے کوئی براہ راست سود کا عنصر تو نہیں ہے بلواستا سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا وہ نہ آپ بچے ہوئے پورا ہمارا باعشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے ایک گندم کا دانا بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی کردے پر اس کے لیے فرٹیلائزر خریدے گئے سودی کردے پر اس کے لیے پیسٹیسائڈ خریدے گئے سودی کردے پر ٹریکٹر خریدا گیا سودی کردے پر تو, تو ایک ایک دہنے میں سود دے وہ سود تو میرے اندر جا رہا ہے اس کے بغیر تو چارہ نہیں یا ہوا میں جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمان زمانے میں آئے گا کہ چاہے کوئی سود کھائے گا نہیں لیکن سود کا غبار یا دھواں غبار یا دخان دخان کا لفظ ہے دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا فرض کیجئے کہ فضا کے اندر ڈسٹ سسپنشن ہو گئی ہے گرداں اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے آپ مر جائیں گے کیسے ہوگا سانس کے ساتھ غبار لازم بن جائے گا اندر پھیپڑوں میں جائے گا آپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر چودہ منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے کمروں کے اندر دھواں بھر گیا کہاں جائے چودویں منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم ہڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے تو سانس تو دینے پر مجبور ہے جب تک بھی سانس آئے تو دھواں اندر جائے گا یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود ہے اور وہ فضا کے اندر جو سود, سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے اس پہلو سے بل ان انڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا دا... کاروبار بڑھانے کے لیے جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چڑو کو ریڑی لے لو اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرو لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی ہے بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا جیسے تمہارا اپنا انٹینشنل تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے اس پر تم پکڑے جاؤ مکان ہے بڑی آلیشان کوٹھی بنانی ہے آلیشان محل بنانا ہے قرض لیے زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہو سر کے اوپر گزارا کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو تو بہت ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو چاہے وہ ڈیفینس کا جو بنگلہ ہو کئی کئی کروڑ کا جو ہے نکلنا تو پڑے گا بس. جانا تو پڑے گا قبر کے اندر لہذا یہ اگر بینک کے سود سے آپ نے یہ کام کیا یا جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کو گریچوٹی ملی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اب اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے کاروبار کے لیے تو لوگ کھا جاتے ہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے تو, تو ختم ہو جائے گا رفتہ رفتہ اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی وہ کھائے گا تو ختم بھی ہو جائے گا تو کیا کریں یہ مجبوری ہے لہذا بینک میں سود کے اوپر رکھ دیا سود کھا رہے ختم تمہارے پاس ضمانت ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ رقم ختم جو ہے نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے تم مر جاؤ گے یا نہیں ہے کھاؤ اس کو یا اور کچھ نہیں کر سکتے بڑا کاروبار نہیں کر سکتے اپنے مکان کے باہر کی بیٹھک کے اندر کوئی چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ کریانے کی صبح سے شام تک گزارے کے مطابق مل جائے گا محنت کرو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام تو کر سکتے ہیں اور نہیں تو چیو جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس جمع پولیو سے کھاؤ اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو رسک جو ہے اللہ کے ذمہ ہے کیا پتا اس پیسے کے ختم ہونے سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے اور تمہیں جو ہے عقل حرام جو ہے اس کی طرف نہ جانا پڑے لہذا یہ ساری باتیں جو ہے ہی یہ بہانے ہیں تو اس اعتبار سے سود سے بچنا راہ راہ سود کی کوئی شکل کسی حالت میں جائز نہیں وہ آپ لاکھ مجبوری کا کیا کریں بیوہ ہے بیوہ کے پاس پیسے ہیں وہ, وہ کیا کرے کہاں لگا دیں کس کو دے دیں وہ سب کھا جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے قد کوئی اوسر نہیں حرام کے لیے ہاں آدمی کی جان پر بن گئی ہو مر رہا ہو یا مر رہی ہو کوئی عورت اور سوائے کسی حرام شے کے کھانے کے اور کچھ نہ ہو تو اس حد تک صرف جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت فمن منصور غیر باغن والا آادن دو شرطوں کے ساتھ اضطرار کی کیفیت ہو انتہائی جو ہے مجبوری کا عالم ہو غیر باغن والا عادل اس کی طرف خود کوئی دل میں تمنا نہ ہو عارضی نہ ہو یہ نہ ہو کہ خواہش بھی ہو حرام کھانے کی اور یہ کہ جو کم سے کم مقدار ضروری ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے بھی نہیں یہ دو شرطیں پوری کی ہوں تو حرام کھا کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ بافی لیکن عام حالت میں آپ اپنے کاروبار میں اپنے پیشے میں اپنے معاش میں اگر حرام کا کوئی عنصر مستقل طور پر اس کو قائم کر لیتے تو پھر ہمارے آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے تقوا کی نیگیشن ہو جائے گی تقوا پھر نہیں ہے. پھر جیسا کہ روزے کے زبن میں بھی وہ احادیث ہے اب ایک شخص ہے روزے رکھ رہا ہے اور سونی کاروبار کر رہا ہے یہ روزہ ہے حضور نے فرمایا ملم یادا زور ابھی فلح صلی اللہ حاجت شرابا جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یہ فاقہ کر رہا ہے کھانا پینا چھوڑا یہ روزہ تو نہیں ہے اہم روزے کی حالت میں رشوت لے رہے ہیں. اہم روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں اہم روزے کی حالت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ روزہ یہ روزہ نہیں ہے بھائی یہ تو فاقہ ہے اس لیے فرمایا کم بن من سائے من کتنے ہی ہیں روزے رکھنے والے جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل کوئی اجر و سواب ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ تو روزے میں کھانا پینا حلال چیز کا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا دن کے وقت لیکن جھوٹ بولنا تو مستقل حرام ہے رشوت لینا تو مستقل حرام ہے سودی لین دین تو مستقل حرام ہے وہ مستقل حرام جو ہے وہ این روزے کی حالت میں بھی جاری ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ روزہ نہیں تو جیسا کہ میں نے ارض کیا روزے سیام قیام رمضان یہ بھی ہے فلح صلی الحم ہی الجو قیام ہی اللہ یہ رات کو کھڑے رہنا بھی اس سے بھی سوائے او جسے آپ کہتے ہیں کہ نیند کی قربانی اس نے دی اور اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا نیند اس نے اپنے کھوئی ہے اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا نہ قیام لیل سے اور نہ سیام اللہ سے اس اعتبار سے تقوی جو ہے در حقیقت وہ ہے اصل اور وہ ہے مالی معاملات میں تقوی معاملات انسانی میں تقوا بے و شرح میں تقواہ کاروبار میں تقوا آبدنی میں تقوا جب تک کہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ تقوا نہیں ہوگا یہاں چونکہ تقوا کا مضمون آئی گیا ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تقوا کی تعریف کیا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بجلی سے شور آ میں بحث سڑ گئی تکوا کسے کہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیفائن تکوا تکوا کی ایک جامع و مان تعریف کیا ہوگی اب بہت سے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ تو خاموش بیٹھے رہے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے اکرا عبی بن کاب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری جو ہے وہ ابئی اب نکاح ہے تو حضرت عمر نے کہا بھائی آپ نے کچھ نہیں بتایا آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں اس پر انہوں نے کہا امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی کھار دار جنگل میں سے گزرنا پڑے اوپر جھاڑیاں ہیں کانٹوں دار ہیں درخت ہیں نیچے لمبی لمبی گھاس ہے کوئی پگڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے جو راستہ نظر آ رہا ہو کیا پتا کہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کنڈلی والے بیٹھا اور آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا تاس اور کاگو کا تاس جو یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤتھ امیرکا ان میں جو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے تو درختوں سے شاخوں سے لٹکے ہوئے بھی اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک دیکھ دیکھ کر چوکن نہ ہو کر اچھی طرح احتیاط سے یہ درحقیقت تخوا ہے بچنا کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں الجھ نہ جائیں کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے اوپر نہ آ جائے کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے اب اس طریقے سے پھونک پھونک جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں پھونک پھونک قدم رکھنا اور پوری طرح چوکس چوکنے ہو کر راستہ طے کرنا یہ تقوی اس پہلو سے در حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے جس کے لیے حضوص حدیث ہے حضور کی کن دنیا کا نق غریب البر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یہ بہت قابل غور ہے معاملہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں کدھر دوڑ رہے ہیں سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے بہتر سے بہتر مکان عالی شان سے عالی شان محل نئی سے نئی کار اعلیٰ سے اعلیٰ کار اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا وہ اپنے آپ کو آج دبی پائے گا میری سوچ اور ہے ان کی اور انہیں دنیا کسی اور چیز کی ہے مجھے فکر کوئی اور نہ منگی ہے آج نبی. وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں آج پائے گا کنفی دنیا کا غریب ان. او عابر لن یہ ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا ہوتا ہے اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا اصل میں تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے اسے. راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکا ان مسلی کا راہ کے بن سزل تا تھا شجرت میری مثال تو اس مسافر کی ہے سوار جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے پھر وہ چھوڑتا اس کو اپنا راستہ لیتا یہ اس کا ٹھکانا تو نہیں ہے یہ اس کی منزل تو نہیں ہے یہ اس کا گھر تو نہیں ہے یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے دنیا کا درخت کا ایک سایہ تم پر بھی چھت کا ایک سایہ ہو جائے بہت غنیمت ہے غنیمت سمجھو کہ سایہ ہے لیکن یہ کہ آلی شان محلوں کے میں دماغ سے نکال دو دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال دو باہر کر دو جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر لیکن اگر س... یہ پانی آ گیا کشتی میں تو ڈک جائے گی لہذا دنیا میں رہو یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے لگے اس کی محبت اس کی آرزو اس کی تمنا یہ دل میں رہا ہے کل فک دنیا کا کا غریب و نابل و سبیل اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث حضور نے فرمایا یہ ہماری پوری تاریخ کا ایک سمجھئے خلاصہ ہے بدا اسلام و غریبا کما بدا خطوبہ اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ غریب تھا اجنبی تھا کوئی اس کا پہچاننے والا تھا ہی نہیں آپ سوچئے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں حضور کیا محسوس کرتے ہو گے کوئی ہے میرا جاننے والا میرا پہچاننے والا کوئی ہے ظاہر بات ہے کہ بالکل اجنبی اکیلے اللہ محدود چند ساتھی آئے ہیں تو اسلام غریب تھا بدار اسلام وہ غریب تھا اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلام کو اللہ نے طاقت دی دیفت واعط اللہ سید خلون فی الدین جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جوک در جوک فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں وہ وقت بھی آ گیا تو اب اسلام غریب نہیں رہا اب تو سب اسلام کے دوست بن گئے اسلام کے چاہنے والے ہو گئے اسلام جو ہے وہ طاقتور کے تو سبھی ساتھی سبھی دوست ہی لیکن بسوں کا بدا ان قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ وہ پہلے اجنبی یہاں سین آیا ہے سیاح اردو صوفہ نہیں عربی میں جب سین آتا ہے فیل مزارے پر آپ کو معلوم ہے فیل مزار عربی میں مستقبل اور حال حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے اگر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین یا صوفہ لگائیں گے سیاقل الصفہ سما و اللہ قبل ملتی کان ہا قریب کہیں گے لوگوں میں سے یہ نادان لوگ کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو سی آتا ہے ان قریب کے لئے سر عودو کم بدا ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا جیسا کہ پہلے غریب تھا اب جو بات سمجھنے کی ہے مسلمان غریب نہیں رہے امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے لیکن اسلام خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی غریب سے غریب تر ہوتا چلا اٹس اے ویری بگ کنٹراسٹ دورے بنو بھیا پہ دورے بنو عباس میں کتنا کتنا عروج ہوا مسلمانوں مسلمان ترقی پر ہیں مسلمان جو ہیں ان کی ستوت ہے ان کی شوقت ہے شان ہے ان کا غلبہ ہے ان کی حکومت ہے اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین سلطنت ان کی ہے سلطنت عباسی بنو عباس لیکن اسلام غریب ہونا شروع ہوا تو وہ جو ایک ریاست اور سیاست کا معاملہ تھا سب سے پہلے وہ ختم ہوا اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا بلکہ اب جس کی لاٹھی اس کی بحث یہ نہیں ہوگا کہ مشاورت سے ہم طے کریں گے کون اہل ترین آدمی ہے کون سب سے زیادہ متقی ہے کون سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا پہچاننے والا ہے اسے ہم کریں نہیں جس کی لاٹھی اس کی بحث جس کے پاس قوت ہے اس کی حکومت اب اسلام غریب ہونا شروع ہوا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے. یہاں تک حال آ گیا جب یورپین کالونیلزم آیا ہے تو وہ جو اس مسلمان کم سے کم یہ کہ مسلمان بادشاہوں کے اندر قاضی تو ہوتے تھے نا مقدموں کا فیصلہ تو شریعت کے مطابق خود اب وہ بھی گیا اب میجسٹریٹس آ گئے اب فوجداری قانون انگریز کا ہے دیوانی قانون انگریز کا ہے ہاں انہوں نے بڑی رعایت کی تھی آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دے رکھی تھی نماز روزے کی اجازت نہیں رکھی تھی لیکن باقی پورا نظام تو تھا تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اسلام غریب ہوتا چلا گیا اب فرمایا توبا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو غریبوں کو اجنبیوں کو کیا مطلب جب اسلام اپنے اجنبیت کے دور میں چلا جائے تب دو راستے ہوں گے یا تو آپ اسلام کا دامن چھوڑیں اور جو اونچائی کی طرف راستہ جا رہا اسی پر آپ بھی چل پڑے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی معاشرے میں عزت جس چیز سے ملتی ہے وہی حاصل کرو معاشرے میں مقام جس چیز سے بنتا ہے اسی کے لیے کوشش کرو اور ایک یہ کہ چھوڑو اس کو اسلام کے دامن سے چمٹے رہو اسلام غریب ہو گیا تم بھی غریب ہو جاؤ تمہارے جاننے پہچاننے والے بھی پھر نہیں رہیں گے تمہارے ملنے والے بھی نہیں رہیں گے تم سے کوئی رشتہ داری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا ظاہر بات ہے کہ تم تو اس معاشرے کے اندر اجلب یا ہوں تو اس میں فٹ ہو اس کی اقدار کے مطابق تمہارا معاملہ نہیں ہے تو توبا للغرباء اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تہنیت اور اس مبارک بات کا مستحق بنائے اقولا اللہ علیہ